تم فرماؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے اسمان اور زمیں سے یا کون مالک ہے کان اور انکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو اب کہیں گے کہ اللہ تو تم فرماؤ تو کیوں نہ اڈرتے